جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلامی حکومتیں مختلف مراحل سے گزریں گی اور آخر جا کر ظالموں جابروں اور تاوتوں کی حکومت بھی آئے گی بالکل اسی طرح سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے حکومتوں کے مراحل کا ذکر کیا تھا بالکل بیاین ہی وہی ترتیب تاریخ میں موجود ہے ہم حدیث کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر بہت ساری باتیں خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائیں گی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن نبو وطفی کما شاہ اللہ تکون جب تک اللہ چاہے گا تمہارے درمیان پیغمبری رہے گی یعنی نبوت رہے گی سمفا ہوا ادا شاہ عرفاح اور جب اللہ تعالی چاہیں گے نبوت کو اٹھا لیں گے ثم سمتکون خلافت عالم نبوا پھر پیغمبری منہج پر نبوی منہج پر خلافت قائم ہوگی فتح شاہ اللہ انتقون سم عرفا ہوا ادا شاہ اللہ عیفاہ اور یہ خلافت علامہ جب تک اللہ چاہیں گے قائم رہے گی اور جب اللہ تعالی چاہیں گے اسے اٹھا لیں گے۔ ثم تكونوا ملکاً عاظاً پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان اور یہ بھی اللہ تعالی جب تک چاہیں گے یہ بادشاہت چلے گی اور جب اللہ تعالی چاہیں گے یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ثم تكونوا ملکاً جبرياً۔ کے بعد جبری بادشاہت ہوگی فتح اللہ ثم اذا شاء ان شاہرفا اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ جبری بادشاہت قائم رہے گی اور جب چاہیں گے اسے اللہ تعالی ختم کر دیں گے سمتون خلافت من هاج پھر منہج نبوی کے مطابق خلافت قائم ہوگی ثم سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے رواہ مسلم اور نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں انسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث روایت کی ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کے لائق ہے کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی ثم جبریہ پھر جبری بادشاہت ہوگی ثم طواغیت پھر تاوت ہوں گے میرے بھائیو یہی بات مسلمانوں کے ممالک میں استعماری طاقتوں کے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد ہمیں نظر آئی کہ وہ لوگ چلے گئے اور تاوت ان کے مفادات اور ان کے مقاصد کے مطابق آج ہمارے سرو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کی شریعت کو انہوں نے منسوخ کر کے رکھ دیا ہے بعض مسلم ممالک تو شریعت اسلامیہ کی کلم کھلا مخالفت کرتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نئے زمانے میں اسلامی شریعت کا کوئی کام نہیں ہے ناوز باللہ اسلامی شریعت اس عصر حاضر اور ٹیکنالوجی کے دور میں قابل عمل نہیں ہے بلوطن سب تخلف المسلمین الحلی وم شکل الا شریآ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی تمام تر مشکلات کا سبب ہی خود شریعت ہے نعوذ باللہ پردے کی وجہ سے عورتیں ترقی نہیں کر پا رہی گاڑی کی وجہ سے پائلٹ جو ہے جہاز نہیں اڑا سکتا ہے یعنی اس طرح کی غلط باتیں جو ہیں بعض جگہ آپ سنیں گے ان میں کچھ ایسے خبیص بھی ہیں جو کہ شریعت اسلامیہ کو آج افسانہ قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ اور اس طرح دستور بنائے گئے کنسٹیٹیوشن بنائے گئے آئین بنائے گئے اور ان کی روشنی میں ہزاروں قوانین بنائے گئے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے اور اسلامی دین کے خلاف ہیں اور دشمن ہیں اور یہ تواغیت اللہ تعالی کے اپنے رب کی شریعت کی مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں بغیر کسی حیا کے بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر کسی ندامت کے شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور بالکل الٹا چلتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں سے شریع احکام ختم کر دیے گئے ہیں اور نئے نئے آئین جو ہے وجود میں آ چکے ہیں بعض مسلمان ملکوں کے آئین میں شرک کی ملاوٹ ہے وہ کیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اشری الاسلامیہ ہی المصدر الاساسی استشریعہ کہ قانون سازی کے لیے اسلامی شریعت اہم منبع ہے یعنی دوسرے منابع بھی موجود ہیں گویا کہ اس طرح کہا جائے کہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے بنیادی وزیر میں سے ایک ہے تو نواز شریف اس بات کو قبول کرے گا وہ تو یہ کہے گا کہ نہیں میں ایک ہوں یہاں پر دوسرے بنیادی کون ہوتے ہیں لیکن اسلامی شریعت کے لیے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ قانون سازی کے لیے اسلامی شریعت بھی بنیادی منابع میں سے ایک ہے یعنی اور بھی بہت سارے ہیں جس بات کو وہ اپنے لیے قبول نہیں کرتے اسے انہوں نے اللہ کی شریعت کے لیے قبول کیا اور اس طرح اللہ کی شریعت میں ملاوٹ کر دی شرق کی ملاوٹ کر دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہ کچھ زیادہ چالاک ہیں جیسے کہ سعودی عرب والے انہوں نے یہ کہا قانون سازی کے لیے واحد ممبا وہ کیا ہے اسلامی شریعت ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں قانون سازی صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی یہ چونکہ زیادہ چالاک تھے اس لیے انہوں نے الفاظ اچھے استعمال کیے لیکن عملی طور پر سعودی عرب میں جہاں شرعی عدالتیں ہیں وہاں محاکم مدنیا بھی ہیں شہری عدالتیں ہیں خود ساختہ قوانین کے مطابق حکم کرنے والی عدالتیں بھی ہیں اور خاص عدالتیں بھی ہیں جن کے اندر ان کے اپنے قوانین ہیں اپنے دستور ہیں اور یورپ امریکہ اور سیکولر کفار اور ان کے قانون ساز اداروں کی طرف سے بنائے گئے مختلف کنسٹیٹیوشن سے اور آئین سے مرتب کیے گئے قوانین کا نفاذ ان عدالتوں میں ہوتا ہے یہ سعودی عرب کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں سعودی عرب میں ہوتا ہے یہ۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو کہ خلا میں نہیں ہے زمین میں ہے کوئی اگر جا کر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے کہ وہاں پر شریع عدالتوں کے ساتھ اور بھی کئی قسم کی عدالتیں موجود ہیں جن حضرات کو بہت ہی زیادہ حسن زن ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی شریعت نافذ ہے تو وہاں جا کر ان کے سودی بینکوں کو دیکھ لے اور وہاں جا کر ان کے شاہی خاندان کے حالات کو دیکھ لے اور وہاں جا کر مزدوروں پر ہونے والے ظلم اور جبر کو دیکھ لے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کس طرح وہ اپنے تاوت کو شریع امیر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور کس طرح ان کے مولوی جو ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اختلافات کے بیج بونے میں مصروف ہیں اور کس طرح پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کاروائیوں کی وہ مدد کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی جس کے بارے میں لوگوں کا اچھا گمان ہے وہاں پر بھی غیر شریع عدالتیں موجود ہیں جہاں غیر شریع قوانین کا نفاذ ہوتا ہے میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ ان نئے قوانین اور نئے آئین کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے ادارے قائم ہیں اور یہ ان غیر شرعی قوانین کو لوگوں پر زبردستی نافذ کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض ممالک میں تو آئلی قوانین تک غیر شرعی ہیں مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر یتیم کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر میراث کے مسائل ہیں حتی کہ یہ مسائل بھی بعض مسلمان ممالک میں غیر شرعی ہے بات سمجھ میں رہی ہے اور کفار ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قانون ساز اداروں کو قانون جاری کرنے والے اداروں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس کے خاطر وہ اپنی طاقت اور اپنے زور کو زبردست انداز میں استعمال کرتے ہیں نرمی کوئی نہیں کی جاتی کہ یہ تو مسلمان ہے کوئی غیر شریع قانون ہے تو چھوڑو یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو نہیں بلکہ یہ جو پاکستان میں جہاد اس وقت جاری ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے جو لال مسجد میں اتنے سارے لوگ شہید کر دیے گئے یہ کس لیے ہوا سوات میں جو کچھ ہوا یہ سب کس لیے ہوا پورے قبائل میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے اتنی سی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی شریعت پر عمل کرنے دو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا آئین ہے ہمارا اپنا کنسٹیوٹیشن ہے یہ ٹیشن ٹیشن کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کا دماغ خراب کر دیا ہے یہ انگریزوں کے بچوں اور انگریزوں کی جو پروردہ اولاد ہے پاکستان میں اس نے یہ دشمنی قائم کی ہوئی ہے ورنہ کوئی بڑا مسئلہ اس وقت موجود نہیں ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر کتاب و سنت کو قائم کریں ہاں. آپ بس اس کے ساتھ مسئلہ خود بہت حل ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ جب حل ہوگا تو نواز شریف کہاں جائے گا زردالو کہاں جائے گا اور اتنے سارے جو نواز شریف شہباز شریف رائل شریف اور دوسرے تیسرے شریف ہیں یہ سب کہاں جائیں گے مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے اور یہ جو اتنے سارے جمہوری پارٹیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں یہ کہاں جائیں گے ان کی عیاشیاں کہاں جائیں گی وہ لوگ جو کہ خود سنساری کے قابل ہیں ان کا کیا ہوگا جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود قتل کے مستحق ہیں ان کا کیا ہوگا جو آج حکمرانی کر رہے ہیں بات اصل میں یہی ہے کہ شریعت آئے گی تو ان کی گردن کیسے بچے گی ورنہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اور چونکہ مسئلے کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جا رہا اس لیے الحمد پاکستان کی عوام نے پاکستان کے مجاہدین نے باہر سے آئے ہوئے مہاجرین نے بھی الحمد مدد کی اور آج جہاد پاکستان ایک ایسے نہج پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی قانون کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں پاکستانی آئین کے سلسلے میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے اور یہی اس جہاد کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کس نظام کے تحت زندگی گزارنی چاہیے اسی کی خاطر الحمد اس وقت پوری دنیا میں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور سب کا مطالبہ یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاری جائے مطالبہ ان مرتدین ان حکمرانوں سے نہیں ہے خود مسلمانوں سے ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر اسلامی قوانین کا نفاذ کریں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس مقصد میں ہمیں ضرور کامیاب کرے گا میرے بھائیو استاب و مصعب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی استثنا کے پیغمبر علی سلاد والس نے جو یہ فرمایا کہ اسلام کی زنجیر کے کڑے جو ہے ایک ایک کر کے گر جائیں گے اس طرح آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سب سے پہلا جو کڑا ہے وہ کیا ہے اسلامی حکومت کا غائب ہو جانا اور اسلامی شریعت کا نافذ نہ ہونا وہ آج ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہیں بھی نفاذ شریعت نہیں ہے بغیر کسی استثنا کے وہاں دلبلا ہوا اہم مظاہری رحاب دین اور جو ہم نے عنوان قائم کیا ہے کہ آج دین مسلمانوں کی زندگی سے جا چکا ہے اس کی سب سے بڑی مثال شریعت کا نہ ہونا ہے اور یہی مسئلہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اور دشمنوں کے قبضے کے اعتبار سے تمام مسائل کی جڑ ہے شریعت چونکہ نہیں ہے اس لیے دینی اعتبار سے بھی مصیبتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی مصیبتیں ہیں اور دشمن بھی ہمارے اوپر غالب آیا ہوا ہے اور اس فصل میں یہ پہلی فصل میں جو ہم مسلمان امت کے حالات ذکر کریں گے ان تمام کا خلاصہ اس بڑی مصیبت سے ہے جو کہ قیامت سغرہ کی طرح ہے, ہے؟ الحکم ما انزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اور شریک قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے خائن ان حکمرانوں کے ہاتھوں شریعت پامال ہو رہی ہے اور دوسری بات کیا ہے یہ لوگ اپنے کافر اقاؤ یعنی یہود و نصارا کے غلام بن چکے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کر کے ہمارے خلاف حملے کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے آج امت دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے مصیبت کا شکار ہے اور پہلی فصل میں جو ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے یہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ جب تک شریعت کا نفاذ نہیں ہو جاتا جب تک ان حکمرانوں سے جان نہیں چھوٹتی اور جب تک یہ حکمران کفار کی دوستی سے توبہ نہیں کر لیتے مسلمان امت کو نجات نہیں ملے گی اس لیے میرے دوستوں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان امت پر رحم فرمائے جس کی دینی حالت بھی خراب ہے دنیاوی حالت بھی خراب ہے اور دشمن بھی اس پر قابض ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کاروان میں اور قافلے میں شریک فرمائے جو کہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کچھ میں مصروف ہے آمین رب العالمین اللہ مسلم وسلم علیہ سید و, و حبیب محمد وسحب ابارک وسلم جزاک اللہ خیرن والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ